یوراد نکما کم وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے تمہارے ساتھ مسجد نبی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے عیدیں پڑھتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے الم نکما کم کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے قالوا بلا اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے بلا کن نکم فتن تم تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا کتنا کیا ہے ان تمام وال حکم و مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محمد اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی رات و جہاد سے زیادہ محمد ہے اہل و عیال سے اور مال سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کتنے میں ڈال دیا یہاں تک وہ وہ آئٹم یاد کر لیجئے جو سورج توبہ میں ہم پڑھا ہے آئٹم نمبر چوبیس کوئی امکان آباؤ کم و بناؤ کم و اخوان کم و وہ ہموال القرط ترمہ تجارت انتقشہ وہ مساط ان ترگا رہا احمد و رسو لہی و جہاد انفی صبی لہی فترم بسو ہتھی جاتی بے لا میر کو تھی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتے دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفاؤ جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر یہ آٹھ والا پروگرام کیوں ہوا نیچے کیوں نہیں یہ تین والا نیچے گیا یہ تمہارا فیصلہ ہے اٹ واز یور چوائس لہذا فتن تم اہم تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور یہ فتنے میں جب ڈالا وہ تربس تم نتیجہ تربس نکلا وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر چوبیس سورج توبہ کی وہ تربس ہوں گو مو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے چلو نہ چلو بڑھو نہ بڑھو پدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں یہ مصیبتیں آتی ہیں رک جاتا ہوں تو بات پھرس ہوتی ہے پوچھا جائے گا اچھا کرو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس ولا کن نہ کن فتل تم انفت کم و ترم بس تم ور کب تم پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور سکو کو شب کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے کیا پتا ہوگی اس کی کلفت نقد اس کا ایش نقد اس کی تکلیف نہ قد پتا نہیں دنیا ہوگی بھی کہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر شکر کو شبہ آئیں گے آخری بات وغیرہ تمولہ مانی پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے اللہ بڑا برسنے والا ہے اللہ پالن ہار ہے اللہ بخشن ہار ہے ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہے We are the chosen people of the Lord رقم المانی کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپ کیا دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے غرق بلّہ غرور حتیہ جا امر اللہ یہ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا وغیر رقم اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے بعض میں شیقانے لائی انہیں یہ سورج لکمان میں آ چکا ہے فلاں یحور الحات دنیا یہ ہے تیجس دنیا مال اسباب اولاد کاروبار ان چیزوں میں اتنا انہ کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ تر ہو جائے یہ نقطہ آغاز ہے یہاں سے تربس تربس سے ریب و شکوک اور ریب و شکوک سے آگے دفاع فل یوم کم فریت ولا منظین کا فرو تو آج نہ تم سے کوئی فریہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے یہاں تمہارا حشر کافروں کے ساتھ ہے نہیں نفاق کی حقیقت ہے منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا قانون میں مسلمان ہے آخرت میں جا کر پنر کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی نہیں یہ تو ایک عقیدہ سا لیے پھرتا تھا ایک ڈوگما تھا دل میں وہ بات نہیں تھی بلبا یا ایمان ہوتی کو وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا دل کے اندر ایمان میں تو نور کہاں سے آ جائے گا اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی کی ہے وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی ہے ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے فلیم ملا اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہی تمہاری مولا ہے غم خار ہے دم ساز ہے کوئی اپنا شکوا شکایت کرنی ہے کوئی نالا فریا اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے بیسل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے المجین اللہ کیا وقت آ نہیں گیا اللہ ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے یاد اس قرآن کے بارے میں سورہ بد اسرائیل نے کیا پڑھا تھا وہ بالحق اندل نہ ہوا ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ تاخیر تعریق یہ کر لوں وہ کر لوں اس کے بعد اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم کیا دنیا کی تعلیم دنیا, تعلیم دنیا کی خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے ناسمج لوگ کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا امریکہ بھیج دیا اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا بچے نے یہ کر دیا بچہ وہ ہو گیا یہ تو حال ہے ذکر اللہ الحق کیا وقت آ جائیں گے یا کس کے منتظر ہو اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے بلا یکل لذین ابوت الکتاب قبل نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے فتح علیہ تو جب ان پر طویل مدت گزر گئی فقصت کو تو ان کے دل سخت ہو گئے یاد ہے سورہ بقرہ یا تم مقصد کو کی طرح سخت اس سے بھی زیادہ سخت اور ان کی اکثریت پر پر مشتمل ہے دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے اب بھی نہ مڑو گے اب بھی نہ توبہ کرو گے اب بھی نہ بعض آؤ تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم سب مقصوب قُلُوبُكُمْ فہل ہجارت یا وہ شبد و کسبہ اب ساتھی جہاں یہ ذرا ڈاٹ ڈپٹ کا انداز ہے ہمت افزائی بھی گبراؤ میں اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے کچھ نہیں اس میں بھی گھبراؤ نہیں مایوس نہ ہو اے لمحی لگتا بادہ بہت ہاتھ جان لو اللہ کہا زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زمین دیکھتے ہو بے بڑی ہوتی ہے بنجر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو ایمان کی فصل بخش سکتا ہے مایوس نہ ہو <تصفيق> ان لمو انباز موت حاقت بھائی اللہ لکم الیات لال نکم کا خیلون ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے قابل ہو یعنی ہمت نہ ہارو کوشش کرو کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے بارش برستی ہے ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے بیج ڈالنا پڑتا ہے مشبت کرنی پڑتی ہے تو یہاں بھی تمہیں ایک ہل چلانا ہوگا وہ ہل چلانا کیا ہے یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر بنا دیا ہے اس کو ہل مال کی محبت نکالو ان المصدین اول مصدقا سے واکر اللہ قرض الحسن ضاف و لحمب اجر القبیر یقین صدقہ دینے والے مرد سب صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنا دیں یہ میں بتا چکا سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے دو رکوع کہ اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ کی رداجوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ایک انسانوں میں سے غرباء مساکین یتیموں بیواؤں بیماروں مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا ہے. وہ صدقہ ہے اس لیے زکات کو بھی کہا صدقات انما نما صدقات نے ان کو کرا ہے ایک اللہ کے دین کے لیے اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے اس کے پیغام کو پھیلانا ہے اس کی تعلیم ہے پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے اس کے لیے ساز و سامان چاہیے اس کے لیے وسائل چاہیے تو ایک ہے صدقہ ایک ہے اللہ کو ذمے قرض ہنسنا کیوں اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے لہذا اس کی جدوجہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمے قرض ہنسنا کہتا ہے یہ حل چلانا پڑے گا مال کی محبت اس سے نکلے گی صدقہ دو گے نہ کو قرض ہنسنا دو گے تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلوریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لاکنگ کرے گی وہیں کہ کھڑی رہ جائے گی چلے گی تو نہیں چلے بریک لگی ہوئی ہے اس بریک کو کھولو پہلے اور وہ بریک کیا ہے مال کی محبت اس کا علاج کیا ہے انفاق ان مصدقین ابل مصدقا کے واقع لہ ل مجنو کریم ولدین اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے یہاں پھر آ گیا اگر یہ بریک کھل گیا اب گاڑی کو چلاؤ گاڑی چلے گی لیکن اب مختلف تباہ کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے اگر مزاج شہادت والا ہے سہدا کے مقابل کو حاصل کر لو گے. ادائے کا مال نذین نم اللہ علیہ منبی و و بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا مال کی بریک کھولو گاڑی چلاؤ جو یہ کر لیں گے ول نذینہ آلو اب اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اب یہ اسلیڈر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا الا سی کن شوہدا انہیں سے سدی کہ انہیں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس لہم اجرو ہوں ان کے لیے ہو گیا ان کا اجر اور ان کا نور اجر بھی ملے گا نور بھی ملے گا نور وہ جو آخر ملنا میں ملنا ہے میدان حجر میں ملنا ہے وہ اس رات کو کے لیے ملنا ہے اور اجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا لہم اجرو ہوں ولین کفر وزب بے آیات نا کا اور جن لوگوں نے تقز... کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ ہیں ملایا تو دنیا لہ لوں زینتوں تفاقر تقاطر کے لمبا لے بالا اولاد اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو بریک کی حقیقت کیا ہے دنیا کی محبت جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے لئے برس بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے ذریعہ چل رہا ہے بچوں کو اس سے کیا غرض انہیں تو اپنا کھیل کود کرنا ہے لہ ان ذرا سا ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا اس میں کچھ سینسل گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے لو اور اسی وقت جو ہے زینت بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک حباس ہو پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو ویری سینسٹو اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے تفاخرم بائی اب فخر نسل پر فخر مال پر فخر دولت پر فخر اور فخر میں بڑھ جانا جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے کہ اب وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے اب یہ کیسے رہ جائے گا اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے کچھ کرے اس سے, سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا تفاق کرو میرا لیکن جب ذرا زمین زندگی ذرا اور ڈھلی ٹکاسرون سے لمبانے والا اولاد کثرت سے مال اور اولاد اس کے بعد یہ ہے ایک اسٹیج پر تو یہ ہوتا ہے موچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ موچھ نیچی کیا شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں مال آنا چاہیے یہ عجیب آیت ہے انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہے بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو اس کا ہر دور میں ہر دور میں کوئی ایک شہ ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے بچپن میں کھیل کود ذرا اس سے بڑا ٹینے اس میں لاہم وزیرت ہوں اس سے اوپر آئے تفاقروں اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی چھوڑو میاں ان باتوں کو پیسے کی فکر کرو رکھو اس کو سنبھالو چکا شروع فلم والے والا اولاد کا مسئلہ ہے سی میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے ہیومن لائف سائیکل وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے بوٹنی میں نباتات میں کم اصل جیسے کہ بارش برستی ہے آج بل کو فارم ہو تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روندگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے سما یہی جو پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے فترا ہو مسفر پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے سما یا پورن ہو پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توری کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی خوشیاں ہیں جشن بن رہا ہے پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے سما یہی جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے فترا ہو مسفر پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی پھر چہرے پر جڑیاں آ رہی ہیں سما یقون اور پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ملک ملک ہو لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اینڈ نہیں ہے وہ پھر آخرت عذاب الشدید وقف اللہ ہے وہ رضوان اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالی کی طرف سے اور یا رضوان ہے وہ نہ جنت البادہ اور لارول نبادا بمل حیات دنیا دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے ساد و سامان اور کچھ نہیں ہے یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے بلائے رکھتی ہے نہ لا یاد نہ آخرت یاد اسی میں مگر اسی میں گم کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق سابق الا مخر للذین منو بل رسلی فضل اللہ من اللہ فضل صدق العظیم جن مسلمانوں کے دلوں پر کچھ زنگ آ گیا تھا یا جن کے جوش جہاد میں کے شہادت میں جذبۂ انفاق میں کبھی آ گئی تھی ان کی کچھ تبدیش زجر کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لائن تمہیں تاخیر اور تعویذ کے چکر میں ڈالے گا ابھی یہ اور کر لو ابھی وہ اور کر لو ابھی ان ذمہ داریوں سے عدا برا ہو لو پھر اپنے آپ کو ہمہ تنہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دینا اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے علم یا ان بل نظین تخشا قلوب ذکر پھر انہیں دعوت دی گئی اگر اپنے غریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو نیران ہے اجڑی ہوئی ہے یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے تب بھی مایوس نہ ہو لمو اللہ یخیل بادہ باطہ اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تمہارے نکاحوں کا مشاہدہ ہے لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو اور وہ پوری طرح بہار دے گی لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو تمہیں اپنے دل کی زمین میں ہل چلانا ہوگا مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا ہوگا اس کے لیے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی اور اللہ کے دین کے لیے قرض حاصل اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیا بھی اس کی حقیقت کھول دی اے لموں النم الحیات دنیا لئے لہبوں و زینتوں تفاق و عام طور پر جب پرانی مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لح و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے لعب بعد میں محاورہ ہے لہو واب یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف اسٹیجز کی بات ہے ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے اس میں کوئی اور کوئی لذت جنسی لذت یا کوئی اور لذت نہیں ہوتی کھیل ہے مشور ہے مشغولیت ہے مصروفیت ہے, ہے پھر اس میں آتا ہے وہ خطرناک دور ایڈالسنس کا ٹینیجرس اب معاملہ جو ہے بگڑنا شروع ہوتا ہے لابھ کے ساتھ لہو بھی اور پھر اسی مرحلے پسینت زی باعش پھر انسان ابھی پوری جوانی کو پہنچتا ہے یہ تیس برس کی عمر کے آس پاس انسان پھر دفاع دوسروں سے اپنے آپ کو اوپر کرنا نمایاں کرنا اس کے بعد ذرا عمر ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی بڑا ہی حقیقت پسند ہو جاتا ہے واقعیت پسند ریئلسٹک اب یہ کہ مال اور دولت اور اولاد یہ ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر میں جا کر اس کو اتار دیا جائے یہ بات جو ہے آخری پارے کی صورت میں آئے گی الحاق مت تقاصر حتاذ یہ جو آخری سٹیج ہے تقاصر الفلم والے والا یہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتی چاہے کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ پانچ نسلیں چھ نسلیں پیٹ بھر کر کھا سکتی ہیں پھر بھی حوث حلبن مزید حلبن مزید مزید کے لیے چاہے پاؤں جو ہے ظاہری طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ قبر کے اندر ڈھٹا کے بیٹھا ہوا ہے منڈا یہ لیکن مال کی حوص دولت کی حوث یہ کبھی ختم نہیں ہوتی الحاق متأثر حٹ تاضر تم المقابل